بھی محاج اندھیرا چراغی ابو عبیدہ تیرے خیمے میں چراغ بھی نہیں ہے کہا اے امیر المومنین دنیا میں گزارا ہی تو کرنا ہے دنیا کون سی رہنے کی جگہ ہے گزارا ہی تو کرنا ہے پھر حضرت عمر نے کہا اپنا کھانا تو کھلاؤ ابو عبیدہ کہنے لگے میرا کھانا کھاؤ گے تو رو گے کہنے گی کہ نہیں, نہیں حالانکہ حضرت عمر کا کھانا مشہور تھا کہ ان کا کھانا کوئی کھا نہیں سکتا اتنا سخت کھانا تھا حضرت ابو عبیدہ نے کونے میں سے لکڑی کا پیالہ اٹھایا جو جس میں روٹی پانی میں بھگوئی پڑی تھی سکھ خشک روٹی اس پر تھوڑا سا نمک ڈال کے حضرت عمر کے سامنے رکھا حضرت عمر نے لکما اٹھایا بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے ارے ابو عبیدا ملک کے شام کے خزانے ہوئے اور پورنہ بدلا انہوں نے کہا حضور سے عہد کیا تھا کہ جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں میرے پاس تم آنا ہے دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانے کو میرے بھائیوں دین کو مقصد بنایا اور اس پر مرے اور اس پر مٹے انصار بھی مہاجرین بھی دونوں پس رہے ہیں دونوں مٹ رہے ہیں بچوں کی فریاد ہے بھوک سے بیوی کی فریاد ہے بھوک سے حضرت آسمان تڑپ رہی ہے بھوک سے اور ابو طلحہ کے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے لیکن ہم اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے اس پر سب کو لگا رہے ہیں انصار جب بھوک سے بیتاب ہو گئے اور کاروبار اجڑ گئے اور کھیتیاں اجڑ گئیں تو کہنے لگے کیا کریں انہوں نے کہا چلو حضور سے چھٹی لے لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں پھر تبلیغ کا کام اور پھر دنیا میں دین کا کام کریں گے چنانچہ چھٹی لینے کے لیے جب آئے اللہ پاک نے قرآن کو اتار دیا وہ ان سے قواط القوب عید خرچ کرتے رہو اور محنت کرتے رہو اگر چھٹی لینے کا مطالبہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے صحابہ ایسے ڈرے کہ چھٹی کا مطالبہ ہی نہیں کیا باغ اجڑ رہے ہیں کھیتیاں اجڑ رہی ہیں لیکن خاموش چھٹی لیے بغیر چلے گئے پھر بھوک نے تنگ کیا پریشان کیا کہنے کے کہ اب کیا کریں ان کا ایسا کرو حضور کے پاس چلو اور ان سے یوں کہو کہ یا رسول اللہ برکت کی دعا کر دو اور برکت کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں روزانہ ایک وقت کی روٹی مل جائے اور ہم زیادہ نہیں چاہتے روٹی تو کم از کم کھانے کو مل جائے چنانچے انسار آئے تشریف لائے آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں جب انسار کا مجمع بڑے بڑے چودھری سردار دروازے میں قدم رکھا آپ نے دیکھا مرحبا انسار مرحبا انسار آؤ بھائی آؤ انسار ماں ان موہ ہو اللہ او حفیح آج تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا اب انصار کے چودھری کھڑے ہو گئے ہاں کیا کریں تمہارے بازاروں کے بھی صدر ہوتے ہیں نا کوئی فیکٹری کوئی صدر یہ بھی جا رہے ہیں چودھری کس لیے کہ دعا کرو یا رسول اللہ روٹی ایک وقت کی ملے اب آپ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی کیا خیال ہے بولے دنیا تو بھوکے بھی گزر جائے گی آخرت نہیں گزرے گی آخرت مانگو دنیا کو دفع کرو کہلیں گے یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں مانگتے آپ دعا فرما اللہ ہماری مفرت کر دے آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ عمر حمل انصار یا اللہ انصار کی بخشش کر دے بنا الصار ان کی اولاد کی بھی بخش کر دے ابنا, ابنا السار اور ان کی پوتوں کی بھی بخشش کر دے تین نسلوں کی بخشش کروا گئے چند سال کی بھوک اور فاقے پر میرے بھائیوں دنیا کو مقصد نہ بنایا اللہ رسول کی ذات کو لے کر چلتے رہے اور اسی پر مرتے رہے سب کچھ قربان کیا ہنین کی لڑائی میں جب اپنے مال سب کو دے دیا اور نہ قریش کو کچھ دیا نہ مہاجرین کو کچھ دیا نہ انسار کو کچھ دیا سارا قریش مکہ کو دیا اور دوسروں کو دیا تو بعد انصاری نوجوان کہنے لگے واہ خون تو ہماری تلواروں سے گر رہا ہے اور مال دوسروں کو دیا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور نے ساتادہ کو بلایا سادھ, کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں کہا یا رسول اللہ میں ہم لوگ نہیں کہ ہمارے چھوکرے ہیں جنہوں نے یہ بات فرمائی ہے ہم بڑوں نے یہ بات نہیں کی کا انسار کو جمع کرو میرے لیے انسار کو جمع کیا گیا ایک خیمے میں جمع ہوئے آپ نے فرمایا اے انسار, الم عطف اللہ بھی, میں تمہارے پاس کس حال میں آیا جب تم گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی علم آن فجم کم اللہ بھی کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا تھا جب تم ٹکڑے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے جوڑا اور تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں انصار بنایا کہ بے شک المنت اللہ والے رسول ہی اللہ اس کے رسول کا احسان ہے فرمایا انسار اب تم بھی تو کچھ کہو جی یار رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ کہ نہیں تم بھی تو کچھ کہو کہا جی ہم کچھ نہیں کہتے کا کہ نہیں نہیں تم کہہ سکتے ہو الم فاصنا فو نات و مقرب انف صدق ناک و مقبول تم لکل تم وہ سدخ اے انصار اگر تم چاہو تو مجھے کہہ سکتے ہو تم ہمارے پاس گھر سے بے گھر ہو کر آئے ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا اور آپ کو لوگوں نے جھٹلایا ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو آپ کا, آپ کا لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہم نے آپ کا ساتھ دیا اے انسار تم یہ کہہ سکتے ہو ہر نے کہا المن اللہ وال رسول ہی فرمایا اے انصار کیا ہو گیا تمہیں کہ تم لے اجل لوہا من منت دنیا کہتے ہیں وہ, دانے میں سے وہ چھوٹی سی شاخ جو نکلتی ہے دانا جب پھوٹتا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی شاخ نکلتی ہے جو بڑی حقیر بڑی کمزور ہوتی ہے اسے لوہا آ کہتے ہیں عربی میں کہنے لگے کہ تم اس گندی دنیا کی خاطر یہ بات کہہ رہے ہو اناس ارداناس الا رال بہر وطرج رسول ہی ارے انسار کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ اس کے رسول کو لے کر جاؤ اے انصار اللہ کی کسم لو لل ہجرا لکن لو سلکس وادیا تو واد الار اے انصار اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصاری کہلاتا اور اے انصار اگر تم ایک طرف چلو اور لوگ دوسری طرف چلیں تو میں تمہارا ساتھ دوں گا المحیا مح یا مما تم اب جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے انصار روچے روچے ان کی داڑیاں آنسو سے تر like ان کا یا رسول اللہ ہمیں ملک نہیں چاہیے مال نہیں چاہیے ہمیں تو آپ کی ذات چاہیے چنچے جب مکہ فتح ہوا اور آپ سفا پہ چڑھ کے کھڑے ہو رہے تھے وہی اتر آئی آپ کو بتلائے گا کہ انصار کیا کہہ رہے ہیں آپ ہماری والا انسار ما بلغنی عنکم انکم یہ کیا کہہ رہے ہو تم ما اسمی ای میرا نام جانتے ہو میں کون ہوں ما اسمی اذن میرا نام جانتے ہو میں کون ہوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سے عہد کیا تھا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے اب جینا بھی تمہارے ساتھ اور مرنا بھی تمہارے ساتھ انصار کہنے کے یا رسول اللہ ہم نے صرف محبت میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے حضور نے فرمایا بے شک تم سچ کہتے ہو سچ کہتے ہو میرے بھائیوں دنیا کو ٹھوکر ماری آخرت کی بنیاد پر انہیں یہ نہیں تھا کہ ہم محل بنائیں مکان بنائیں انہیں یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دنیا میں پھیلائیں ملک فتح ہوئے اور میرے بھائیوں کائنات میں دین پھیلتا جا رہا ہے اور صحابہ جماعتیں در جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں جمرتین جم کا فتنہ اٹھا حضرت امو بکر صدیق سارا مدینہ اٹھا کے باہر پھینک دیا سارے مدینوں کو نکال کے پھینک دیا لوگوں نے کہا بیوی بچوں کا کیا بنے گا ازواج مطارت کا کیا بنے گا فیمل کا تفت نہیں القلاب سن لو اگر مجھے کتے کھا جائیں اور مجھے نوچ لیں اور میری ہڈیاں توڑ دیں پھر بھی میں اللہ کے رسول کی بات کو نافذ کر کے رہوں گا میں نہیں دیکھتا کہ بیوی کون اور بچے کون حکومت کیا اور مال کیا سن لو میرے بھائیو خلیفہ اور بادشاہ اس میں فرق سن لو خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے امر کو نافذ کرنے میں حکومت کی پرواہ نہ کرے اور بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو حکومت کو بچانے میں دین کو ضدع کرتے ہیں خلیفہ حکومت کو نہیں دیکھتا خلیفہ میرے بھائیو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا حبیب کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا میری جان جائے میرا گھر لوٹے سب کچھ برباد ہو جائے لیکن میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کے دین میں کمی آئے میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا نکالو اس لشکر کو نکالو اس لشکر کو لشکر نکلا لشکر نکلا انہوں نے کہا امیر چھوٹا ہے امیر کو تبدیل کرو حضرت عمر تشریف لائے اے ابو بکر امیر کو تبدیل کرو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور زور سے تھپر حضرت عمر کے سینے پر مارا اے فطلت کامن کا الخط واد مت اے خطاب تیری ماں تجھے روئے تو نبی کی بات کو کہتا ہے تبدیل کر دوں اوسامہ کو حضور نے امیر بنایا تا اس میں فرق سن لو خلیفہ وہ ہے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 ائیو اردن تو غلونی و ایو سمائن تو ذلونی کون سی زمین مجھے اٹھائے گی کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اگر میں نبی کی بات کو ٹھکراؤں گا آج کا مسلمان دکان چلاتے نہیں سوچتا کہ میں نبی کی سنت پر چھری چلاؤں گا تو میرا کیا ہوگا لیکن جنت کا سب سے پہلا جانے والا اور صدیق کا خطاب پانے والا اور اس امت کا سب سے افضل اور جنت میں پہلا قدم رکھنے والا امبا انتیا ابا بکر اولمبل من امتی اے ابو بکر جنت میں سب سے پہلے میری امت میں سے تو قدم رکھے گا وہ یہ کہتا ہے اگر میں نے نبی کی بات کو ٹکرا دیا تو وہ مجھے زمین سہارے گی نہ آسمان سہارے گا لیکن آج کا مسلمان میرے بھائیوں اتنا دلیر ہے کہ سب کچھ کر کے کہتا ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا ہم ایمان کی موت مر چکے انہیں کہا سنو دین و کریم قطعی دین مکمل ہو گیا وہی بند ہو گئی اللہ پاک نے دین کا اتمام کیا ایم قسین اور انحائی اللہ کے دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہ نہیں ہو سکتا اسانا کا لشکر جائے گا اسامہ کے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا سارا مدینہ خالی تھوڑے سے صحابہ بچے امرتدین ام کا حملہ ان کا زکات نہیں دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے پوچھا بتاؤ کیا کریں بتاؤ کیا کریں سارے صحابہ کہہ رہے ہیں اب حالات ایسے نہیں ہیں لہذا ہم تھوڑا سا صبر کریں کیا کہیں تبلیغ والے ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم تبلیغ میں جائیں گے اور مسلمان کیا کہتا ہے میں اپنے حالات ٹھیک کر لوں پھر میں تبلیغ میں جاؤں گا پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا میرے بھائیوں مسلمان حالات نہیں دیکھتا اللہ کے امر و نبی کے طریقے کو دیکھتا ہے بتاؤ بھائی کیا کرنا چاہیے حضرت عمر جیسے دلیر انسان بتاؤ عمر کیا کریں حضرت عمر نے کہا ابھی ہم کمزور ہیں ان سے ابھی کچھ نہیں کہنا چاہیے حضرت عثمان سے پوچھا بتاؤ عثمان کیا کریں حضرت عثمان نے فرمایا حضرت عمر ٹھیک کہتے ہیں حضرت علی سے پوچھا علی بتاؤ کیا کریں ان کا حضرت عمر ٹھیک کہتے ہیں مہاجرین سے پوچھا بتاؤ کیا کریں ان کا جی یہی ٹھیک ہے انصار سے پوچھا بتاؤ کیا کریں ان کا یہی ٹھیک ہے غصہ آیا ممبر پر کھڑے ہوئے حمید اللہ اصنا علیہ اللہ کی حمد پڑھی ثنا بیان کی پھر فرمایا ان اللہ باس محمدن والحق حق کلن شرید والاسلام غریبن طرید قدر قریب قدر الحبل وکل اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا جبکہ اسلام کمزور اسلام کے ماننے والے تھوڑے اسلام کی رسی کمزور پھر اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کیا جمع ہم اللہ پھر اللہ نے جمع کیا وجالم امت ام وسطم باقیہ امت ام باقیہ پھر اللہ نے تمہیں امت بنایا ہمیشہ رہنے والی امت بنایا میں اللہ کی قسم نبی کی بات پر کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ کے عمر پر کھڑا ہو جاؤں گا اللہ وعدہ یسی عہدہ یہاں تک کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ اپنے قول کو سچ کر کے دکھائے گا اور اللہ کا وعدہ ہے اگر ایمان عمل کو بنا لوگے تو میں تمہیں زمین کی خلافت دے دوں گا اگر ایمان عمل کو بگاڑ دو گے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں دنیا میں عزت نہیں دے سکتی لونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبل محمد شجر ول حجر وجاحت تو ہم حتا فلح اروی بلا اللہ کی اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں رسی دیتے تھے وہ بھی اگر نہیں دیں گے تو پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا چاہے ان کے مقابلے میں درخت پتھر پہاڑ انسان جنات اگر سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں پھر میں اکیلا ان سے ٹکر لوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے ہے نے فرمایا بے شک میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق پر حق کو من فرما دیا کر نکلو حضرت ابو بکر صدیق خود نکل گئے مدینے کو خالی کر دیا ایک سفر فرمایا پھر وہاں سے واپس آئے آتے ہی دوسرا سفر فرمایا اور جو ہے ذل قصہ ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچے وہاں سے اپنے امال مقرر کیے اور وہاں سے واپس آئے تو تلحا کے بھائی حبال نے حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا اب اگر صدیق کو پتا چلا تو تیسری مرتبہ پھر نکلے جب مدینے سے نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا کہا یا خلیفہ رسول اللہ اے خلیفہ رسول میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اس بات کا جو حضور پاک نے آپ کو عہد کی لڑائی میں کہی تھی شم تلوار کو نیچے کر لو ولاف جناب سک اپنے قتل سے ہمیں برباد نہ کرو ان قطل اللہ کی قسم اگر آپ دنیا سے اٹھ گئے لا یقین اسلام نظام پھر اسلام کی رسی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا حضرت ابو بغیر صدیق نے فرمایا اے علی میرا راستہ چھوڑ دے لن اکبل نشی ہاتھی نفسی میں اپنے بارے میں کسی کی بات نہیں سننے والا اور خود نکل گئے غلقہ پر پہنچے اور پھر یا پھر چوتھی مرتبہ پھر وہاں سے واپس آئے چوتھی مرتبہ پھر نکلے میرے بھائیوں صحابہ کہا کرتے تھے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ رات کو چین سے سو سکیں گے اور کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں لیکن میرے بھائیوں ان کی بھوک پیاس نے آج ہم کو کلمے والا بنا دیا اگر وہ ہماری طرح دکانوں کے نقشے سجاتے اور ہماری طرح کاروبار کرتے تو آج دنیا میں دین زندہ نہ ہوتا چوتھی مرتبہ نکلے اور سارے صحابہ کو پورے ملک ارب میں پھیلا دیا حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا تم تلحا کی طرف حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا مسلمہ کذاب کی طرف اور حضرت شرحبی ابن حسن کو بھیجا یمامہ کی طرف حضرت عامر ابن عاص کو بھیجا شام کی حدود کی طرف اور حضرت حضافہ بن محسن کو بھیجا مسقط کی طرف اور حضرت عرفہ بن ہرسنا کو بھیجا مہرہ کی طرف اور حضرت طریف ابن حاجس کو بھیجا مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقے کی طرف اور حضرت عالب ابن حضرمی کو بھیجا و کی طرف اور حضرت مہاجر نے ابی امیہ کو بھیجا یمن کی طرف اور حضرت نعیم ابن نعمان نعیم نے سوید ابن مقررن کو بھیجا شمالی یمن اور حضر موج کی طرف گیارہ لشکر سارے ملک میں پھیلا دیے اکیلے مدینے میں چند لوگ سارا مدینہ خالی گیارہ لشکر صحابہ کے چکر کھا رہے ہیں گھر سے دور ملک سے دور حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی اور وہ واپس لوٹے حضرت ابوگر صدیق کا پیغام آیا یا تو اللہ کے دین کے لیے مر جا یا مجھے اپنی شکل مت دکھا کسی کو مندینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم نہ ہو جائے چنانچہ ایک سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے عرب میں مرتدین کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا صحابہ بے شمار صحابہ قتل ہوئے اور ہو کی لڑائی میں تین ہزار بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے یمامہ کی لڑائی میں اور جس میں سات سو علماء تھے سات سو قرآ تھے سات سو علماء اس لڑائی میں شہید ہوئے خالد بن ولید بارہ ہزار کا لشکر اور مسلمہ کذاب کے پاس ایک لاکھ اور بیس ہزار کا لشکر اور یہ یمامہ ریاست کے پاس ایک جگہ تھی جس میں بنو حنیفہ رہتے تھے خالد بن ولید یہ سارے صحابہ یوں کہیں میدان زبردست گرم اور وہ ایک باغ میں چھپے ہوئے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے حضرت سالم کہنے لگے جھنڈا مجھے انہوں نے کہا تیرا قدم نہ اکھڑے کہا قرآن اس لیے پڑا ہے کہ میرا قدم اکھڑ جائے بے سہ مل انا پھر میرے سے برا کون ہوگا قرآن والا گڑے کو کھودا اور اسی میں لڑتے لڑتے جان دی حضرت زیاد نے خطاب نے گڑے کو کھودا اور اس نے گر کے جان دی لڑتے لڑتے شہید ہوئے جب یوں دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حضرت تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا خلصنا یا خالد خلصنا یا خالد اے خالد ہمیں الگ کرو ہمیں الگ کرو تین ہزار و مہاجرین الگ ہوئے اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ آگے بڑھے ایک صحابی ابو عقیل ہیں گوراب میں میں تھے سینے پر تیر لگا گرے جب حضرت خالد سے کہا گیا کہ ہمیں الگ کرو تو آواز لگی یا لل انصار یا انصار اے انصار ایک طرف ہو جاؤ تو ابو عقیل گھسٹنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابو عقیل کہاں جاتے ہو کہنے لگا آواز لگ رہی ہے یا لل انسار وہ انہیں منل انسار انہوں نے کہا ارے وہ تمہیں تھوڑا ہی بلا رہا ہے وہ تو جاندار صحت مندوں کو بلا رہا ہے کہا نہیں نہیں اس نے کہا ہے یا لل انسار وہ انہیں منل میں تو جاؤں گا ہر حال میں تھوڑا سا جسٹے زخم پھٹا خون بہنے لگا کہ پتھر پہ بیٹھا دے مجھے پتھر پہ بٹھا دیں حرض عبداللہ ابن عمر نے پتھر پہ بٹھا حرض ابو عکیل نے آواز لگائی کرت ان کا کرتین اے, اے انسار آج حنین کی یاد تازہ کرو بس یہ قربانی کی آواز جو لگی تو صحابہ کی ایک ٹولی آگے کو بڑھی بڑا ابن مالک اور ابو دجانہ جانا خالد ابن ولید اور یہ بڑے بڑے صحابہ یہ آگے بڑھے حضرت بڑا نے کا پھینکو مجھے ان کے اندر انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کے اٹھا کے اندر پھینکا حضرت برائے ابن مالک نے جا کے دروازے کو کھولا اور مسلمان مسلمانوں کو اللہ پاک نے وہاں پر سدا نصیب فرمائی اور مسلمہ قذاب زاب ایک سو چالیس برس کی عمر میں قتل ہوا حضرت واشی نے سے قتل کیا اور واشی کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام سے پہلے سب سے اچھے انسان کو قتل کیا اور اسلام لانے کے بعد سب سے برے انسان کو قتل کیا حضرت حمزہ کے قاتل اور پھر ادھر واشی ان کس کا قاتل بنا مسلمہ قذاب کا ارے میرے بھائیو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور غم کو آپ کو ایک درد تھا کہ امت دوزخ سے بچ جائے اور مسلمان جنت میں جائے ایک ایک کافر جنت میں جانے والا بن جائے یہ غم نہیں تھا یہ درد نہیں تھا کہ ان کی روٹی کا کیا بنے گا ان کے, ان کے پانی کا کیا بنے گا آپ نے صف دیکھی گری پڑی ہے نماز لمبی پڑتے تھے لمبی صورت پڑتے تھے سلام پھر صف کی صف گری پڑی ہے فرمایا مجھے اس کا کوئی خوف نہیں کہ تم گرے پڑے ہو مجھے اس دن کا خوف ہے جب تم دنیا کی دوڑ لگاؤ گے اور اس میں ہلاک ہو جاؤ گے اور اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے سب نے اس فقر فاقے پر تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے تو تم کہ اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے یہ ویشی بہت کی لڑائی میں حمزہ کون تھے چاچے حمزہ کون تھے بھائی رضائی بھائی سویبا کا حمزہ نے بھی دودھ پیا اور حضور پاک نے بھی دودھ پیا اور حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ کا اور حضرت عبداللہ کے والد عبد دونوں نے عبد دودھ پیا اور حضور پاک نے بھی دودھ پیا اور حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ کا اور حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب دونوں نے عبد المطلب نے ایک ہی دن میں اپنا بھی نکاح کیا اور اپنے بیٹے کا بھی نکاح کیا میں تو دستور تھا بہت سی شادیاں کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی اور عبد المطلیب کی ایک ہی دن شادی ہوئی نئی شادی تو جو نئی شادی کی تھی اس سے حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہم عمر بھائیوں کی طرح دودھ پیا چاچے بھی بھائی بھی دوست بھی حبیب بھی انیس بھی اور جب ابو جہل نے وادی میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹا اور آپ کے گریبان کو پھاڑا اور آپ کو تھپڑ مارے اور آپ کو گالیاں دی اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کیسی, کیسی تکلیف اٹھا رہا ہے تو حضرت حمزہ کی باندھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی شام کو حمزہ آئے ارے ابا ہمارا ارے ابو ہمارا ارے آج تو دیکھتا تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہنے کے کیا ہوا کا ابو جہل نے مارا اور ابو جہل نے گسیٹا اور یہ اچھا کمان اٹھائی ہرم میں آئے ابو جہل بیٹھا تھا سر میں سور سے ماری تیرا ستیہ ناس تو میرے بھتیجے کو کمزور سمجھ کے مارتا ہے میں بھی اس کے کل میں کو پڑھتا ہوں اور جب حضرت عمر اسلام لائے اور رسول اللہ اب ہرم میں نماز ہوگی زید بن ارکم کے گھر میں نماز نہیں ہوگی تو دو سفے دو سفید بن کر حرم میں داخل ہوئی پہلی صف کی قیادت حضرت عمر فرما رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ فرما رہے تھے یہ دونوں سردار دائیں بائیں کھڑے ان کا کسی کی ہمت ہے تو مسلمان تو ہاتھ اٹھا کے دیکھے ان جو دونوں ایسے وجی سردار تھے عود کی لڑائی میں حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تلوار دائیں ہاتھ میں بھی اور بائیں ہاتھ میں بھی بدر کی لڑائی میں حمزہ نے وہ کام کیا کہ بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تو ویشی کا جو سردار تھا ابیہ بن خلف اس نے کہا امیہ بن خلف اگر تو محمد کو قتل کر دے یا علی کو قتل کر دے یا حمزہ کو قتل کر دے ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا ویشی نے, ویشی نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آیا اور ایک پتھر کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا کہ جو بھی زد میں آیا نشانہ بناؤں گا حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور وہ دونوں ہاتھ سے لڑ رہے تھے جو سامنے آتا تھا گاجر مولی کی طرح کرتا تھا اور سب سے آگے آگے بڑھ کے حملے کر رہے تھے کافروں میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا اس طرح کو ان کو خوب کاٹو چونکہ شکست کے آثار ہو چکے تھے مسلمانوں میں کھلبلی مچ چکی تھی اور مسلمان بکھر گئے تھے تو ان کو گھیر گھیر کے مارو گھر حمزہ نے کہا کا بدبخت میری طرف کو آ میں تجھے بتاؤں اور اس تلوار کا وار کیا اتنی تیزی سے تلوار گھومیں اس کی گردن پر کہ تلوار پہ خون بھی نہیں لگا اور اس کی گردن کٹ کے جا پڑی لیکن اللہ کی تقدیر غالبائی جب اس پہ حملہ آور ہوئے تو وحشی کی زد میں آ گئے اس نے جو اٹھا کے برچا پھینکا بس آپ کے پیٹ میں لگا اور جگر اور آنکھوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا تو یوں پھر اور اس کی طرف کو بڑھے خون کی الٹی آئی اور گر پڑے میں خوف سے چھپا رہا جب دیکھا کہ ٹھنڈے ہو گئے آج اپنے برچے کو اٹھایا اور بھاگ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدا کو تلاش کرنے لگے کہ دیکھا کہ میرا چچا بھی نہیں کہاں ہمزہ کہاں ہیں حمزہ کہاں ہیں کہا جی شہید ہو گئے جب چچا کی لاش پر آئے اور دیکھا کہ کان بھی کٹے ہوئے ناک بھی کٹا ہوا سینا بھی چاہ. اور جگر چبا چبا کے پھینکا ہوا تو آپ کی چیخ نکلی اور اتنا روئے حدیث میں کہیں کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہچکیوں سے روئے ہن سوائے چچا کی لاش پر اتنا, اتنا روئے کہ دور تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا حضرت علی بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے ہیں حضت جغری علیہ السلام اترے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے غم مت کیجئے ہم نے حمزہ کو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ اسد رسول ہی حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے ستر مرتبہ نماز جنازہ اپنے چاچے پر پڑی ستر مرتبہ ستر شہید ہوئے تھے حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے دوسرے جنازے آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا ہے ستر مرتبہ جنازہ پڑھا پھر دفن کیا جب آپ مدینے میں آئے بنو ہاشن تو سارے مکے میں تھے مدینے میں تو کوئی نہیں تھے تو سارے مدینے میں گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے کہنے لگے کہ اما حمزت فلاح ببا کی اعلیٰ آج میرے چاچے پہ کوئی رونے والا نہیں ہے سب کے رونے والے ہیں لیکن میرے چاچے پہ کوئی رونے والا نہیں اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ گھر میں پہنچے حضرت سعد نے عبادہ کو پتا چلا آپ نے انسار کی عورتوں سے کہا جاؤ حضور کے گھر پر اور جا کر آپ کے چچا پر رو ابھی رونا منع نہیں ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے بعد میں رونا منع ہوا حضور زور سے انصار کی عورتیں جب آپ کے دروازے پر آئی اور آپ نے دیکھا کہ انسار کی عورتیں آئی ہیں کیسے آئی ہو یا رسول اللہ آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں آپ ہمارے چلی جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے واپس چلی جاؤ جس چچا کا اتنا غم کھایا اور جس کے لیے اتنا درد اٹھایا بتاؤ اس کے قاتل کے بارے میں کیا ذہن میں جذبات ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ اس کے بارے میں کیا جذبہ ہوگا لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وحشی بھاگ کے تاس چلا گیا انہیں کہا میری جان کی تو خیر نہیں طائف بھاگ گیا جب طائف میں پہنچا آپ نے طائف کا محاصرہ کیا پھر آپ واپس آئے تو وحشی کے پاس آدمی بھیجا ارے بھائی چلے لگانے والے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ویشی کے پاس آدمی بھیجا کہ اے ویشی کلمہ پڑھ لے تو بھی جنت میں چلا جائے گا ویشی کے پاس طائف میں آدمی بھیجا ویشی کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا اپنے چاچے کے قاتل کا بھی درد ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے دو سے بچ جائے آگے ویشی کی سنو وہ کہتا ہیں میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا تیرا رب کیا تھا جو ضنا کرے قتل کرے شرک کرے دو میں جائے گا میں نے یہ سارے کام کیے ہیں ہل سجی نہ رخ کوئی اور راستہ بتاؤ وہ آدمی نے آ کے پیغام سنایا آپ نے دوبارہ آدمی بھیجا ویشی سے کہو اللہ نے آئے تتاری کہ میرا رب کیا تھا اللہ من تاپ و آمن و من فلحہ و علائد اللہ سید حسنات وقان اللہ غفور الرحیمہ جو ایمان لے آئے توبہ کر لے عمل اچھا کرے اس کی برائیاں نیکی میں تبدیل ہو جائیں گی وحشی اب تو ایمان لے آ جواب میں وحشی نے جواب بھیجا کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں ایمان توبہ عمل میرے سے نہیں ہو سکتی کوئی اور راستہ بتاؤ یہ میرے بھائیوں ذہن میں رکھو کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے چاچے کے قاتل سے اس سے کہ جس نے سب سے بڑا درد پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے پتھر کھائے لیکن آپ کی چیخیں نہیں نکلی چاچے کی لاش کو دیکھ کر چیخیں نکل گئیں پھر دوبارہ آدمی بھوجا کہ اے ویشی میرا رب کہتا ہے یادون شاہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا اب تو ایمان لیا جواب میں ویسی کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے جسے چاہوں گا معاف کروں گا پتہ نہیں مجھے معاف کرے نہ کرے اس کا نخوا دیکھو اور ایک ایک آدمی کا درد دیکھو پیسہ پیسہ جوڑنا امت کو نہیں سکھایا تھا آپ نے آپ نے امت کو پیسہ جوڑنا نہیں سکھایا تھا میرے بھائیو آپ نے امت کو دین کا درد سکھایا تھا ہم چاہتے ہیں کہ تبلیغ والے اور ہر ہر کلمے والا میرے بھائیوں دین کا درد لے لے دین کا غم لے لے مال ملک کا غم نکال دے جرم دینار کا غم نکال دے ورنہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی ہے پیسہ عبد الدینار و ابد الدی و یا اللہ پیسے کے چاہنے والے کو مال کے چاہنے والے کو جرم دینار کے چاہنے والے کو ہلاک کر دے اور کپڑوں کی دوڑ لگانے والے کو ہلاک کر دے یا اللہ اسے منہ کے بل گرا تائسا ون تک اللہ ہلاک کر اور اسے منہ کے بل زمین پر گرا وی راشی کا فلن تو اسے کانٹا بھی لگے تو کوئی اس کا کانٹا نہ نکالے اسے کانٹا میں نکالنے والا نہ بنے مال سے ہٹایا دین کا درد اندر میں ڈالا کہ دین کا غم لے لے ارے پیسہ پیسہ نہیں ایسا پیسہ نہیں سنت سنت کی قدر کر لے ایک ایک سنت کی قدر کر لے مسلمان کہتا ہے سنتی تو ہے جس جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آدم کی پیدائش سے بھی اس کے نور کو وجود لیا کنس نبیم نبی ام و آدم و بین الما ایو جس کو اللہ نے پسند کر کے سب سے پہلے وجود دیا اس کی سنت کو آج کے میں والا کہتا ہے سنت ہی تو ہے زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے یہ بول زیادہ سخت ہے مال جمع کرنا نہ سکھایا دین پہ مرنا سکھایا تشریف لائے دیکھا بلال نے کپڑا یوں ڈالا ہوا ہے ارے بلال یہ کیا ہے یا رسول اللہ کھجورے ہیں کل کے لیے رکھی ہیں کھجورے ہیں کل کے لیے رکھی ہیں اب بلال انفقیا بلال ولا تخش من ذل عرش اقلا انفقیا بلال ولا من ذل عرش اقلا اے بلال خرچ کر اے بلال خرچ کر عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر دین کی قدر سکھائی مال کی قدر نہیں سکھائی دین کی قدر سکھائی میرے بھائیوں یوں کہیں ہم نماز پڑھتے ہیں روزوں رکھتے ہیں ہم چلے لگاتے ہیں اور اسلام کیا ہے اسلام اس سے بڑی دور ہے اسلام اس سے بڑی دور ہے انتسلم کلب کا للہ یہ اسلام ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا سارے جذبے نگل جائیں یہ اسلام ہے اگر مال کی محبت ہے تو کھوٹا اسلام ہے چاہے ہزاروں حج کر لے ہزاروں نماز نفل پڑھ لے اگر دکان کاروبار کی محبت ہے تو کھوٹا اسلام ہے کھوٹا پیسہ تمہارے بازاروں میں نہیں چلتا کھوٹا سونا آپ کے بازار میں نہیں چلتا کھوٹا عمل رب کی بارگاہ میں نہیں چلے ویشی میرا رب کہتا ہے یا عباد الفسم نا سخنا ان اللہ جمیا اے ویشی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے جنہوں نے ظلم کیا گھبراؤ نہیں توبہ کرو میں سارے گنہ معاف کر دوں گا ویشی کہنے لگا ہاضان یہ بات ٹھیک یہ بات ٹھیک ہے اب آیا مدینے چہرہ چھپائے ہوئے چہرہ چھپا ہوا کیوں آج کے ویشی کے قتل کا ہر صحابی خواہش مند تھا ہر صحابی کی یہ چاہت تھی کہ ویشی مل جائے تو میں قتل کروں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں چہرہ چھپایا ہوا آپ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے آیا اور کپڑے چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا اور شہید اشہاد الحق اور کلمہ پڑا زور سے اور خود روایت کرتے ہیں حضرت ویشی فلم یوح اللہ بن اشہد شہادت الحق حضور ص اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے یوں گھبرائے کہ میں کلم شہادت پڑھ رہا ہوں صحابت تلواریں لے کر اٹھے یا رسول اللہ ویشی اے اللہ کے رسول ویشی تلوارے ہاتھ میں دعو ہو پھر جاؤ پیچھے لا اسلام رزول اللہ احبن قتل الفقاصر ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے ہزار آدمیوں کو قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے پہلے آپ یوں دیکھتے رہے اس پھر انگلی اٹھائی اواہ شی انتا اواہ شی اون انتا ویشی ہے جی ہاں او کو بیٹھو بیٹھ گیا کہ یہ بتا سنی میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا بیچ میں کتنا عرصہ گزر چکا ہے آٹھ برس کا عرصہ گزر چکا ہے بیچ آٹھ برس گزر چکے ہیں لیکن نبی کا غم تازہ ہے ویشی تھی میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا ہر سے ویشی فرماتے ہیں میرا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں جب بیان کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور پھر آپ رونے لگے پھر رونے لگے فرمایا اے ویشی اللہ تیرا بھلا کرے جا جیسے تھی اللہ اس کے رسول کے ہو کے خلاف تو نے قدم اٹھایا اب جا اللہ اس کے رسول کی مدد میں قدم اٹھا اور ویشی ایک میرے اوپر احسان کر میرے سامنے مت بیٹھا کر تجھے دیکھ کر مجھے چچے کا غم یاد تازہ ہو جاتا میرے بھائیوں جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کی بھی ہدایت پر لانے کی فکر ہے یہ جذبہ ہم ہر مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں مال کے جذبے نکل جائیں جائیداد کے جذبے نکل جائیں ارے میرے بھائی اونچے اونچے محلہات بنانے کے جذبے نکل جائیں اور مکانات بنانے کے جذبے نکل جائیں اور میرے بھائیوں گھر بنانے کے جذبے نکل جائیں ایک جذبہ آ جائے کہ میں اللہ رسول کے امر کو قربان اور میں نبی کے بین کو لے کر پھرنے والا بن جاؤں اور اس کے غم کو لے کر چلنے والا بن جاؤں بس یہ ایک جذبہ بن جائے جب ملک فتح ہو گئے اور فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر کے بارے میں صحابہ نے مشورہ کیا اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے انہیں چاہیے کہ اب یہ اچھا کھائیں لباس نرم پہنے کھانا اچھا کھائیں کوئی خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کریں علی عبد الرحمان عثمان زبر سعد یہ چھ بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں انہیں بات کام کرے ان کا حفظہ سے جو ان کی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفظہ کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر المومنین کو اب سختی پر نہیں رہنا چاہیے تھوڑی نرمی پر آ جانا چاہیے اور ان سے بات کرو اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتا دینا اگر نہ مانیں تو ہمارا نام نہ بتانا ہر ایک عمر تشریف لائے حلت حفظہ نے کہا ابا جان اب آپ برے ہو گئے ہیں اگر آپ خالم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے لباس اچھا پہن لیا کرے آپ کے پاس وفد آتے ہیں دور دور سے کچھ آرام کر لیا کریں فرمایا حفظا یہ بات کس نے تجھے کہی ہے آپ یہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں کا اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ بات کس نے کی ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے لوہ لوہان کر دوں اے حفظا صاحب البید ادرا بافی گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے تو نبی کی بیوی ہے تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا اے حفظا تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے ایک مرتبہ چھوٹے سے میز پر آپ کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور آئے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کھانا نیچے رکھو میں میز پہ نہیں کھاؤں گا آپ نے کھانے کو نیچے رکھ کے کھایا تھا اور اے حفظا تجھے یاد ہے حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ کپڑا خشک نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور بلال آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ السل السلح اور آپ انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خوش ہوتا تھا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے اے حفظا تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دوڑا کر کے بچھاتی تھی رات کو آپ کے آرام کے لیے ایک رات تُو نے چورا کر کے بچھا دیا تو آپ نے فرمایا اے حفظا اس ٹاٹ کو دوڑا کر دے اس نے رات کو کھڑا ہونے سے مجھے روک دیا اے حفظا تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور کو دو چاد ہدیا میں بھی تھی ایک چاد پہلے بھیج دی دوسری چادر دیر سے بھیجن بھیجی تو آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا اسی چادر کو آپ نے کانٹوں سے اور گانٹ لگا کر اسے پہن کر جا کے نماز پڑھائی تھی اے حفظا گھر والا اچھی طرح سمجھتا ہے اور پھر رونا شروع کیا حضرت حفظہ کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں عورت عمر کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور فرمایا حفظہ سن لے میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے میں ہم تین مسافر تین راہی تین راہی تین مسافر ایک اٹھا منزل کو چلا ایک راستے پر چلا اور وہ چلتا چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا اب تیسرے کی واری ہے اب میں تیسرا ہوں اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو مشقت پر رکھوں گا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹا کے چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا میں اپنے ساتھیوں نہیں مل سکتا میں اسی طرح چلوں گا اور میرے بھائیوں پھر اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ساتھ ملا دیا جب ابو لولو نے خنجر مارا اور آگ گرے اور آتے کٹ گئیں اور خون بہنے لگا غذا کھلائی تو آنتوں سے باہر نکل گئی پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اے عبداللہ جاؤ حضرت عائشہ سے جا کر اجازت لو امیر المی نبی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا حضرت عائشہ نے جا کر حضرت عائشہ کے حاضر ہوئے دروازے پر دستک دی کا عبداللہ اللہ حاضر ہے امیر المومنین یہ اجازت چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیے جائیں حضرت عائشہ رونے لگی اور عرض فرمانے لگی اے اللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی عمر کو لایا جائے فرمایا واپس جا کر ابا جان خوشخبری ہو آپ کو اجازت مل گئی فرمایا بیٹا نہیں نہیں ہو سکتا ہے میرے شرم میں عائشہ نے اجازت دی ہو جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو جا کر دروازے پر رکھنا اگر پھر دوبارہ اجازت مانگنا اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں ڈال دینا چنانچہ جباب کا وصال ہوا اور حضرت سہر نے نماز جنازہ پڑھائی جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سر کو گود میں رکھا ہوا تھا آپ نے فرمایا بیٹا میرا سر زمین پر ڈال دے حضت حل، عبد کو سمجھ میں نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ ڈال دے اب مجھے یاد نہیں کیا لفظ فرمایا یا تو فرمایا تریبت یاداخت یا یوں فرمایا سکیلت کا امک تیری ماں تجھے روئے تیرے ہاتھ ٹوٹے مجھے زمین پہ ڈال میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مولا کا میرے اوپر رحم آ جائے یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا انتقال ہوا جنازہ پڑھا گیا جنازہ اٹھا حجرہ مبارک کے سامنے جنازہ رکھا گیا حضرت عبداللہ نے کہا اے ام المؤمنین امیر المنی نبل امیر المومنین دروازے پہ آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا مرح بمبے امیر المنی مرح بمبے امیر المومنی بے شک امیر المومنین کو اندر آنے کی اجازت ہے امیر المومنین کو اندر آنے کی اجازت ہے میرے بھائیوں اللہ نے دکھا دیا کہ جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے میں اسے کیسے ساتھ ملاتا ہوں چنانچہ حضرت عائشہ نے اوہرنی سر پہ رکھی اور باہر نکل گئی اور حضرت عمر کو حضور کے پڑوس میں دفن کیا گیا آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور بلال میرے آگے آگے اذان دیتا ہوگا میرے دوستو, ہم مسلمان تاجر نہیں ذمہ دار نہیں یہ وزیر نہیں ہے یہ صدر نہیں ہے یہ محمدی ہے رسول اللہ کا غلام ہے میرے بھائیو ہم تبلیغ کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ حضور والی زندگی زندہ ہو حضور والا درد زندہ ہو حضور والا غم زندہ ہو میرے بھائی کمائی کے جذبے نکال دیں اور دنیا میں ترقی اور دنیا میں عزتیں اور دنیا میں لذتیں اور دنیا میں خواہشات اور دنیا میں عیاشی اور دنیا میں مستی کے جذبے نکال کر اللہ رسول کے نام پر مرنے اور مٹنے کے جذبے بنا دیں میرے بھائیو جب ایک طبقہ اللہ رسول کے نام پر مرنے والا وجود میں آ جائے گا اور جو اپنی شہرت کو اپنے مال کو اپنی وجاہت کو ٹھکرا کر یوں کہے گا میں تو اللہ رسول کے نام پر مٹنے والا ہوں اللہ ان کو ذریعہ بنا کر اور ان کو بنیاد بنا کر اللہ جل جلال ہوں میرے بھائی دنیا میں عزت آخرت کی بلندی اور ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نے سے فرمائے گا آپ نے فرمایا حض سدرون جنا تمہیں پتہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا کہا جی آپ جانو آپ جانے اور اللہ جانے فرمایا ہوں تو مہاجت لاسطتی سب سے پہلے جنت میں وہ جائیں گے جو اس دین کے لیے فقیر مہاجر ہوئے ہجرت کی برباد ہوئے اور موت آئی تکلیفیں مرداش کرتے کرتے مر گئے اور جب موت آئی تو اپنی ضرورتیں اپنی حاجتیں اپنی خواہشات کو لے کر قبروں میں چلے گئے ون افز براد فکمن حسرت انتہ تک تو رابی اگر میری خواہش پوری نہیں ہو تو کیا ہوا یہاں سے تو ہزاروں انسان اپنی خواہشات کو لے کر قبروں میں چلے گئے اگر اللہ کے دین پر اور نبی کے دین پر اور اللہ کے عمر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں بلند کرنے پر میرے بھائی اگر آپ کی دکانوں پہ چوٹ پڑتی ہے اور آپ کے گھروں پہ زد پڑتی ہے تو میرے بھائیوں آپ سے افضل پر زد پڑ چکی ہے بڑے بڑے صحابہ اس چوٹ کو برداشت کر چکے ہیں لیکن آپ دیکھو جب انہوں نے حضور کے نام پر قربانی دی اور اللہ کے عمر پر قربانی دی اور آپ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا مقصد بنایا تو اللہ پاک نے دنیا میں تو یہ عزت دی سرا کے بلاک توڑ کے اس قدموں میں ڈالے اور ساری دنیا میں اللہ پاک نے دین کو چمکایا قوموں کی قوموں کو اسلام میں داخل فرمایا اور جانور مان کے چل رہے ہوائیں تابے ہو کے چل رہی ہیں بادل اشارے سے برس رہے ہیں جانور اشارے سے چل رہے ہیں پانی اشارے سے حرکت میں ہے دریا اشارے سے چلتے ہیں عمر کے خط پر دریا نیر چلتا ہے علا ہضرم کی دعا پر سمندر راستے دیتا ہے ابو مسلم خولانی کی دعا پر دریا پتھر بن جاتا ہے اور میرے بھائیوں اور دوستو ایک بڑھیا کی دعا پر اس کا بچہ مر کے زندہ ہوتا ہے اور ایک تاب نبانہ میں یزید نقی کی دعا پر گدا زندہ ہوتا ہے میرے بھائیوں دنیا نے کو بنایا آخرت کو بنایا لوگ یوں سمجھتے ہیں تبلیغ آخرت کے لیے دکانداری دنیا کے لیے نہیں میرے بھائیوں اس نبی والے کام سے اللہ دنیا بھی بنائے گا اور اس نبی والے کام سے اللہ آخرت بھی بنائے گا اور اس نبی والے کام سے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور اس نبی والے کام سے آخرت میں بھی عزت ملے گی اللہ آخرت کی صدارت آخرت کی سلطانی آخرت کی